الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعزة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يمحق الله الربا ويربس صدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة لهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 اور اس کی باقی نیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جس سے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گنہگار ہو ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں وہ اپنے رب کے پاس اپنے عجر کے مستحق ہوں گے نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اگر تم باقی مومن ہو تو سوز کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اور اگر کوئی سندرس ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلتے نہیں ہے اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے, ہے کہ تم کو سمجھ ہو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 اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کی فضیلت اور ان کے احکام سے متعلق تھا اب یہ اس کی بالکل رد کا ذکر ہے کیونکہ صدقے میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں انسان اپنے پاس سے کسی معاوضے کے بغیر پیسے کسی کو دیتا ہے جو انسان کی فیاضی اور سخاوت کا ایک مظہر ہوتا ہے اور سود میں وہ بغیر کسی معاوضے کے پیسے وصول کرتا ہے اور وہ اس کے بغل اور کنجوسی کا مزہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالی نے جہاں صدقات کا تفصیل سے ذکر فرمایا تو اس کے بعد پھر اس کی زد یعنی سود خوری کا خاص طور پر ذکر کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ انجام بتایا جو سور خار کا دنیا آخرت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کس طرح اٹھیں گے فرمایا کہ اللہ یاقول ربا وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم من خبر تو وہ اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا یہ انجام جو اللہ تعالی نے بتایا سور خور کا کہ وہ آخرت میں جب اٹھے گا تو اس طرح اٹھے گا جیسے کہ کسی کے اوپر کوئی شیطان یا جن مسلط ہو گیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا ہو اور تیکھا چلاتا پھرتا ہو یہ خاص طور پر اللہ تعالی نے یہ مثال دی ہے سودخور اس طرح اٹھایا جائے گا یہ در حقیقت اس خاص انجام کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جب سود خور لوگوں سے سود لے لے کر اپنی آمدنی میں اضافہ کرتا تھا تو اس میں اس کو غریب لوگوں کی غربت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور اس کے سامنے اگر لوگ فخر پاکے کا بھی ہوں تو اس کو ان سے کوئی ہمدردی ہونے کے بجائے وہ اپنے سود کے مطالبے کے اوپر ڈٹا رہتا تھا تو گویا اس نے اپنی دولت کو جمع کرنے کی حوث میں اپنے ہوش کھوئے ہوئے تھے تو جس طرح وہاں دنیا میں اس نے دولت جمع کرنے کی خاطر اپنے ہوش وواس کھوئے ہوئے تھے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو آخرت میں بھی اس حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ ہوش وواز گم کردہ ہوگا پھر ایک تو پاگل ہوتا ہے جو کسی تببی تببی وجہ سے اس کا دماغ درست نہ رہا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہو لیکن یہاں لتا فرما فرمایا ہے کہ نہیں اس طرح کا بیمار بنا کر اس کو نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ ایسے شخص کی طرح اٹھایا جائے گا جس کو شیتان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو شیتان سے بڑا سرکش جنات ہے کہ سرکش جنات وہ جب کسی کو چھوتے ہیں بعض اوقات تکلیف پہنچانے کے لیے تو اس شخص کی کیفیت بھی پاگل جیسی ہو جاتی ہے اور اس میں ایک اضافی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی مجنون ہے بالکل طبی طور پر پاگل ہے اس کے دماغ کے سے ختم ہے تو وہ بیچارا دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنے جنون کی وجہ سے لیکن خود اس کو کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا وہ خود اب کو یہ احساس نہیں رکھتا کہ میں کوئی بیمار ہوں نہ بیماری کی تکلیف کا اس کو احساس ہوتا ہے اس کے برخلاف وہ شخص جس کے اوپر کسی جن یا شیطان کا حملہ ہو گیا ہو تو وہ اپنے ہوش و آواز میں کھو بیٹھتا ہے ساتھ ساتھ اس بات کی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے معمول کی زندگی میں نہیں ہے تو اللہ بچائے وہاں پر خوروں کو آخرت میں اٹھانے کے لیے اللہ نے جو مثال دی ہے کہ وہ ایسی ہوگی جیسے کہ کسی کو جن نے چھو کر اور اس کو پاگل بنا دیا ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کا یہ انجام کریں گے تو اس کی کیا وجہ ہوگی فرمایا ظال کے بہن ہم با یعنی ان کا جرم صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ سود کھاتے تھے اور سود کھانے کو اپنے لیے جائے سمجھتے تھے بلکہ ان کے گناہ کی کیفیت تھی کہ وہ اس گناہ کو گناہ سمجھنے ہی سے انکار کرتے تھے اور جب ان کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطلاع دی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سود منع کیا ہے تو اس کے جواب میں وہ کوئی شرمندگی کا اظہار کرنے کے بجائے یا اپنے کسی گناہ کا اعتراف کرنے کے بجائے اس کی زوری سے یہ کہتے تھے کہ سود تو کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ ساتھ میں یہ کہہ تھے کہ سود بھی تو ایک ایسی شکل ہے تجارت کی جیسی کہ بہ ہوتی ہے لہذا اگر وہ جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے تو یہ مطالبہ وہ کرتے تھے کہ سود کو حلال کرنا چاہیے بلکہ بات تو اصل میں کہنا یہ تھی کہ سود بھی تو بے کی طرح ہے کہ سود جو ہے وہ اس میں ہم پیسے دے کر نفع حاصل کرتے ہیں اور بے کے اندر کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے تو کہنا تو یوں تھا کہ سود بھی تو بے کی طرح ہے تو لہذا اگر بی جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے لیکن وہ ایک استجا کا انداز اختیار کرتے تھے اور استضا کا انداز اختیار کر کے یہ کہتے تھے کہ بے بھی تو سود بھی کی طرح ہے لہذا اگر سود کو حرام کرنا ہے تو پھر بی کو بھی حرام کرو کیونکہ دونوں ایک جس چیزیں ہیں تو اللہ سے وبارک نے فرمایا کہ ان کا جو آخرت میں یہ برا انجام ہو رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ سود کھاتے تھے بلکہ اس وجہ سے کہ سود کے جواز کے اوپر دلائل پیش کرنے کے تیار تھے اور وہ درائل پیش کرنے کا انداز بھی تمخور آمیز انداز تھا اس لیے اللہ تعالی نے ان کا یہ انجام کیا کہ وہ ان کو اس طرح کر کے اٹھایا یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ سود یا ربا جس کو عربی زبان میں کہا گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں پر بھی ذکر فرمایا تو اس کا مفہوم اہل عرب کے سامنے بالکل واضح تھا اس میں کوئی پوشیدگی کو ابام اجمال نہیں تھا اور اس کی کسی تعریف باقاعدہ قانونی تعریف کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ سود کیا چیز ہوتی ہے اس واسطے کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالی نے شراب کی بھی تعریف نہیں کی زنا کی بھی تعریف نہیں کی جھوٹ کی بھی تعریف نہیں کی غیبت کی بھی تعریف نہیں کی وہ اس لیے نہیں کی کہ سب لوگ اس کے معنی سے واقف ہیں اسی طرح ربا کی بھی تعریف نہیں کی لیکن اس کا معنی سب جانتے تھے اور یہ کہ ہر شخص کو معلوم تھا چود یا ربا ہر اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے ایک قرضہ کسی کو دیا گیا ہے تو اس میں اگر طے کر کے یہ بات وصول کی جائے کہ بھئی ہم تمہیں سو روپے قرض دے رہے ہیں اور جب لیں گے تو ایک سو پانچ کر کے لیں گے تو یہ پانچ روپے جو ہیں یہ سود ہو گئے اور اسی کی قریبات کہا گیا یہ بات بالکل واضح طریقے پر قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احاطی سے معلوم ہوتی ہے کہ سود ہر اس رقم کو کہتے ہیں جو قرض کے اوپر طے کر کے باقاعدہ طے کر کے وصول کی جائے اگر فرض کیجئے قرض کرتے وقت تو قرض دیتے یا لیتے وقت میں تو کوئی شرط طے نہیں کی تھی بلکہ طے یہی ہوا تھا کہ جتنی رقم دی جا رہی ہے اتنی ہی واپس بھی کی جائے گی لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو جو مخروض شخص اس نے قرضے کی اصل رقم سے کچھ زیادہ دے دیا اپنی خوشی سے کوئی مطالبہ قرض خواہ کی طرف سے بھی نہیں تھا اور نہ کوئی باقاعدہ شرط ہوئی تھی لیکن اس نے اپنی طرف سے خوشی سے کچھ زیادہ دے دیا تو نہ صرف یہ کہ یہ سود نہیں ہے اور حرام نہیں ہے لینے والے کے لیے لینا بھی جائز ہے اس کا بلکہ مقروض کے لیے اس کو فضیلت کا سبب قرار دیا گیا ہے اور اس کو حسنِ قزاں کہتے ہیں یعنی اچھی طریقے سے قرضی کی ادائیگی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی تھا کہ جب آپ کے ذمہ کسی کا قرض ہوتا تو جب ادائیگی کا وقت آتا تو آپ اس کو کچھ بڑھا کر دیتے تھے لیکن یہ بڑھا کر دینا نہ تو قرض کے معاہدے میں طے ہوتا تھا نہ مقروض کی طرف سے کوئی مطالبہ ہوتا تھا نہ کوئی ایسا رواج تھا کہ جس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ بھی گویا مشروط کے حکم میں ہے تو اس وجہ سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا لیکن آج بھی اگر کوئی یہ کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن قرض میں طے کر کے یا کوئی ایسی صورت بنا کر کے جس سے وہ مشروط جیسا ہو جائے تو اس طرح جو لیا دیا جائے گا وہ سود ہی ہوگا تو انہوں نے جو قیاس کیا تھا و کے اوپر ریبا کو اور کہا تھا کہ جیسے وہ ہے ویسی ریبا بھی ہے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ بے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے کوئی سامان بیچتا ہے جتنی لاگت پر اس نے لیا تھا اس سے کچھ نفع اپنے اوپر رکھ کر پھر بیچتا ہے بلکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاد مبارک میں بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص نے کوئی سامان خریدا سامان بیچا لیکن اگر خریدار نے اس کے رقم کی ادائیگی کے لیے کچھ مدت عقد قرض عقد بیگ کے اندر ہی طے کر لیا ہے کہ مثلا میں اپنے اس کے پیسے چھ مہینے کے بعد ادا کروں گا تو اس صورت میں بھی بی کے اندر کوئی قیمت مقرر کر لی جاتی تھی اور بلاقات وہ نقد قیمت سے کچھ زیادہ بھی ہوتی تھی لیکن جب ایک مرتبہ وہ نقد قیمت متعین ہو گئی ادھار قیمت متعین ہو گئی تو اب اگر فرض کرو کہ بعد میں جس شخص نے وہ چیز خریدی تھی وہ وقت پر ادائیگی نہ بھی کرے تب بھی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تھا تو ادھر جاہلیت کے لوگ یہ کرتے تھے عرب کی جاہلیت کے لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر فرض کرو کہ وہ اپنے وقت کے اوپر پیسے ادا نہ کر سکا تو اس سے کہتے تھے امان تخبی و امام تربی تو یا تو ہمارے ادا کر دو جو ہمارے ذمہ قیمت ہے وہ ادا کر دو اور وہ امان تربی یا پھر تم اس کے اندر اضافہ کر دو قیمت میں اضافہ کر دو یعنی پیسے اگر سور روپئے تھے تو چونکہ تم نے وقت ادا نہیں کیا آئندہ ادا کرو گے تو اس میں کچھ مزید اضافہ کر دو اب ہوتا ہی تھا کہ یہ پہلے جو اضافہ کیا گیا تھا جس وقت بے ہو رہی تھی اس وقت جو اضافہ کیا گیا تھا وہ تو حلال تھا لیکن جب وقت گزر گیا وقت پر ادائیگی نہ ہوئی اور اس موقع پر اگر وہ اضافہ کرنا چاہے تو اس کو روا اور سود کہا جاتا تھا تو اس پر ان کو اعتراض تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پہلی مرتبہ جو اضافہ کیا گیا تھا وہ تو آپ نے اس کو تو کوئی ناجائز قرار نہیں دیا لیکن دوسری مرتبہ جب اضافہ کیا گیا اور اس کے اندر زیادتی کی گئی تو اس کو آپ حرام قرار دے جی رہے ہیں تو اللہ تبارک اطارے سے ان کو یہ گویا شکوا تھا کہ آپ نے بے کو تو حلال کر دیا ہے اور ربا کو حرام کر دیا حلال کے یہ اعتراض بڑا اہم کانہ تھا اس لیے میں کہنا تھا کہ عقلی طور پر بھی جو ایک چیز جو سامان تجارت ہوتی ہے اس کے حالات مختلف ہیں اس کے احکام مختلف ہے اور نقدی کے احکام مختلف ہیں, ہیں سامان تجارت جو ہوتا ہے کوئی بھی چیز دنیا کی ہو وہ اپنے ذاتی طور پر اس کے اندر کوئی فائدہ ہوتا ہے کپڑا ہے کھانے کی چیز ہے فرنیچر ہے گاڑی ہے جو چیزیں بھی ہیں ان کی اپنی ذاتی اس کے اندر ایک منفعت ہوتی ہے ذاتی فائدہ ہوتا ہے تو اگر آدمی اس کے اوپر لاگت پر کہیں سے لی اور اس کے اوپر نفع لے کر بیچا تو اس میں کوئی خرابی نہیں لیکن نقدی جو ہے نقدی کو اللہ تبارک و تعالی نے سامان تجارت نہیں بنایا نقدی صرف اس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس کو تبادلے کا ایک ذریعہ پیدا ہو اور پہلے زمانے میں مسل جو بارٹر سسٹم ہوتا تھا یعنی ایک جنس کے بدلے دوسری جنس خرید لی جاتی تھی کپڑا دے کر گندم لے لیا مثلا لیکن اس میں قیمت کا تعین کرنا مشکل ہوتا تھا کہ کتنے کپڑے کے مقابلے میں کتنی گندم دی جائے اس کا پیمانہ مقرر کرنا دشوار ہوتا تھا اور پھر ضروری ہے کہ جس شخص کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کے بعد گندم موجود ہو جس کو گندم کی ضرورت ہے اس کے بعد کپڑا موجود ہو اس لیے ضرورت تھی, تھی کہ ایسی چیز پیدا کی جائے کہ جو تبادلے کا ذریعہ ہو وہ اپنے رات میں کوئی بنفعات نہیں رکھتی چنانچہ جو نقدی ہوتی ہے اس کو اگر کوئی کھا کر اپنے بھوک پٹانا چاہے بھوک نہیں مٹا سکتا پی کر پیاس پٹانا چاہے پیاس نہیں مٹا سکتا اس کو اپنے لباس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا ہاں اس کو دے کر کوئی چیز ایسی حاصل کی جا سکتی ہے جس سے نفع ہو تو اس واسطے ان کا یہ اعتراض بالکل لغ تھا کہ بہ اور ربا دونوں ایک جیسے ہیں کیونکہ بہ ہوتی ہے سامانیہ تجارت کی اور سود ہوتا ہے نقدی میں اور نقدی ایسی چیز نہیں کہ جو سامان تجارت بنائی جائے وہ صرف آلے تبادلہ ہے لہذا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے دونوں چیزوں میں احکام کے اعتبار سے تو نفع سامان تجارت پر آپ وصول کر سکتے ہیں لیکن نقدی کے اوپر نفع لینا یہ کسی بھی شور جائز نہیں ہے نہ ہاتھ در ہاتھ معاملے میں نہ ادھار کے معاملے میں اور جو اشیاء ضرورت ہے یا جن کو سامان تجارت کہا جا رہا ہے تو اس میں نفع لینا جائز ہے نقد سودے کے اوپر بھی اور ادھار سودے پر بھی اور نقدی کا تبادلہ جب نقدی سے ہو تو نہ نقد سودے کے اوپر کوئی اضافہ لینا جائز ہے نہ ادھار سودے کے اوپر کوئی نفع لینا جائز ہے کیونکہ دونوں کے احکام میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ بہرحال ایک اچھی خاصی فلسفیانہ بحث ہے کہ جو سامان تجارت اور نقدی کے درمیان کیا فرق ہے اور دونوں کے احکام میں کیوں فرق ہونا چاہیے میں نے اپنے متعدد تحریروں میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے جو حضرات اس بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہیں تو میری کتاب جو سود پر تاریخی فیصلہ کے نام سے اردو میں شائع ہوئی ہے اور انگریزی میں وہ اصل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فیصلہ میں نے سود کے بارے میں لکھا تھا اس کے اندر بھی اس پہلو بہت تفصیل کے ساتھ بحث ہے اور موجودہ پانچویں بحران کے دوران ایک مقالہ میں, میں نے لکھا تھا جو اس باشی بحران کے اسباب اور علاج سے متعلق تھا اس میں بھی اس پہلو کو نہایت تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں تو اس سے رجوع کر سکتے ہیں بہرحال ان کا یہ اعتراض کہ بے ربا کی طرح ہے یہ ایک غلط اعتراض تھا اور اس کا عقلی بنیادوں پر بہت مستحکم جواب دیا جا سکتا تھا دیا گیا ہے لیکن یہ بات دیکھنے کی ہے اللہ تبارک وطالیہ نے یہ جواب دینے کے بجائے یعنی بے اور سود کے درمیان فرق بیان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ایک حاکمانہ جواب دیا اللہ, چا... اللہ تعالیٰ چاہتے تو بت... کہہ کہتے کہ بھئی تم بہت غلط فہمی میں پڑ گئے ہو بے اور چیز ہوتی ہے سود اور چیز ہوتی ہے دونوں کے درمیان آسمان کا فرق ہے فلا فلا فرق ہے تفصیل سے اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ بتایا بلکھا نمبر واحل اللہ رَبًا, ربا بس یہ فرمایا کہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے ربا کو آرام کیا ہے لہٰذا دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے یہ ہاتھ کے بان ہے جواب اور اس لیے دیا کہ حقیقت یہ جتلانا مقصود ہے کہ جب اللہ تعالی نے بے کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے تو ایک بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حکم کی حکمت اور اس کا فلسفہ پوچھتا پھر اور عملا یہ کہے کہ جب تک مجھے اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ جائے گا میں اس حکم پر عمل نہیں کروں گا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں یقینا کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کی سمجھ میں آ بھی جائے لہذا اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پہلے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہوگا اس کے بعد اگر کوئی شخص میں مزید اطمینان کے لیے اس حکم کی حکمت اور اس کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس پر اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کو موقوف رکھنا ایک مومن کا کام نہیں ہے یہ زرقیت اللہ تعالی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں زرقیت پوچھنے کا حق نہیں ہے یہ کچھ ایسی بات ہے جیسے کہ آپ یوں سمجھے کہ اگر آپ نے کوئی ایک گھر کی خدمت کے لیے نوکر رکھا ہو اور آپ اس نوکر کو حکم دیں کہ تم میرے لیے دس کلو گوشت لے کے آ جاؤ وہ نوکر پہلے یہ پوچھے کہ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ دس کلو گوشت کیوں منگا رہے ہیں جبکہ آپ کے یہاں گھر میں اتنے آدمی نہیں ہیں کہ دس کلو گوشت ان کے لیے ضروری ہو تو جو نوکر تعمیل حکم کے بجائے یہ سوال کرے کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا اور ہر چیز کے لمب پوچھنے کی کوشش کرے تو وہ نوکر اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نوکر رکھا جائے حالانکہ وہ نوکر بھی انسان ہے اور حکم دینے والا بھی انسان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں سارے انسان اس کے بندے ہیں غلام ہے نوکر تو نہیں غلام ہیں نوکر سے بھی بہت نیچے درجے کی چیز غلام بھی نہیں بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور دونوں میں کوئی مناسبت بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا علم غیر متنحی بندے کا علم متنا سمجھ متنا تو یہاں اگر بندہ یہ کہے گا کہ میں اس حد تک آپ کے حکم پر عمل نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے اس کی حکمت معلوم نہ ہو تو اس سے بڑی حمات اور کیا ہوگی اس سے بڑی بیاخری کیا ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے عقلی اعتراض کا عقلی جواب دینے کی بجائے حاکمانہ طور پر فرمائے احل اللہ نے بے حلال کی ہے جب حرام کیا ماننا ہے تو مان لو ورنہ تمہارا انجام خراب ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کر یہ بتلا دیا ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالی کے حکم کے آگے کیوں کا سوال کرنا یہ بندے کا کام نہیں دوسرے کہ جو لوگ اس قسم کا سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے اوپر مؤقرض ہوتے ہیں اعتراض کرتے ہیں تو ان کا انجام آخرت میں یہ ہے کہ ان کو اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے کہ کوئی ایسا شخص جس کو جن لپٹ گیا ہو یا شیطان لپٹ گیا ہو اور اس نے اس کو پاگل بنا دیا ہو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان اس انجام سے محفوظ میں پتھرے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن مِنْ رَبِّهِ کہ اب جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی یعنی پروردگار نے کہا کہ سود کا معاملہ چھوڑ دو فن تہا. پھر وہ باز آ گیا یعنی اس نے سود کے معاملات ترک کرتی ہے فلح ماسل میں تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے یعنی مراد یہ ہے کہ جب تک سود حرام سود کے حرام ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے سودی معاملات کر رکھے تھے اور وہ سود کھا کے ختم بھی ہو چکا تھا تو جب سود حرام ہوا تو کسی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہ جو پچھلے سال سال سے ہم سود کھاتے چلے آ رہے ہیں وہ تو ہائی حرام تھا حرام لہذا وہ سارا کرنا ہوگا میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی اور اس کے بعد آدمی بعد آ گیا تو پھر جو پچھلے زمانے میں اس سے معاملات کیے تھے جو کھاپی کر ختم کر چکا ہے تو وہ اس کا ہے یعنی اس کے اوپر اس کا ماقدہ نہیں ہوگا نہ اس کو واپس لوٹانے کی اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی ہے ہاں جس وقت کہ رباق کی حرمت کا اعلان ہوا اس وقت میں اگر کسی کے ذمے کو سود کی رقم باقی تھی اس کو چھوڑنا لازمی ہے جیسا کہ آگے آنے والا ہے لیکن جو واقعات معاملات پہلے پیش آ چکے ان کے بارے میں لگا نے فرمایا کہ یہ اس کے اوپر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اور وہ اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ واپس کرے فلاح ماسالا وہ امرح اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے یعنی یہ بات کہ جو سود کو اس نے فل کرو چھوڑا ہے تو آیا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی حکم کی تعمیل میں چھوڑا ہے یا سود کو سمجھتا تو برحق ہے اور کسی دباؤ میں آ کر وقتی طور پر چھوڑ دیا آئندہ اس کا ارادہ ہے کہ جب کو بھی موقع ملے گا تو سود کا کاروبار کروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ سے اس شخص کا انجام مختلف ہوگا اس شخص سے جو اخلاص کے ساتھ سود چھوڑ رہا ہے چلیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر دنیا کے اندر تو آدمی کے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں انہیں کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے انہیں کے مطابق عمل کیا جاتا ہے مطابق اسے سلوک کیا جاتا ہے لیکن جو اس کی باطنی کیفیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس لیے وہ معاملہ اللہ کے حوالے امر بہ ادوا ہمارے سامنے اگر کوئی سود سے بعد آ گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے سود چھوڑ دیا ہم اس کو بلا وجہ بدغوانی نہیں کریں گے کہ یہ اس نے محض دباؤ میں آ کر چھوڑا ہے اور یہ برس کو برا نہیں سمجھتا اور آئندہ بھی کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لہذا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ مطلب امرح اللہ اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ من آدہ اور جس سے اس لوٹ کر پھر وہی کام کیا یعنی وہی سود لینا شروع کیا تو ان کے بارے میں فرمایا کہ فلادا اگاس تو ایسے لوگ جو زخ کے واسی ہی ہیں ہم خمفیا خالدون وہ اسی میں رہیں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے حرمت سود کو تسلیم نہیں کیا اور وہی وہ اعتراض کرتے رہے کہ بے اور سود میں کوئی فرق نہیں اور وہ کافر ہونے کی وجہ سے آبادی عذاب کے مستحق ہوں گے کیونکہ وہ نے مانا ہی نہیں قرآن کے حکم کو نہیں مانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس کو نہیں مانا تو وہ کافر رہیں مسلمان ہے ہی نہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دو زخ کے ہی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے